حیرت انگیز علاج آج میڈیکل کے شعبے پر جتنا خرچ جتنا اسراف اور جتنی ذلت اٹھائی جا رہی ہے وہ یقیناً اس زمانے میں بڑا عالمیہ ہے ٹیسٹ ٹیسٹ اور ٹیسٹ پیشاب سے لے کر ہر بلا کا ٹیسٹ کروڑوں کی مشینیں اور ہر مشین کے ٹیسٹ کا نتیجہ یعنی رزلٹ الگ انسانی جسم میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پرزے ہیں انسانی جسم میں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی آندھی کبھی طوفان کبھی مٹھاس کبھی کڑواہٹ ہر منٹ میں یہ نظام بدلتا ہے اور ہر گھنٹے میں جسم کے اندر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ان حالات میں کسی ٹیسٹ سے حتمی حالت ہمیشہ کہاں معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ کبھی تشخیص ٹھیک کبھی غلط مسلمانوں کے پاس حجامہ جیسا مفید جامع اور اعلیٰ علاج موجود ہے افسوس صد افسوس کے مسلمان اس مصنون اور حیرت انگیز علاج سے محروم اور غافل ہیں سالہ سال سے جو زہر انسان کے جسم میں بنتا ہے حجامہ کا ایک کپ اس سارے زہر کو پانچ منٹ میں باہر نکال پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہجامہ کی ترغیب دیتے رہے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ترین علاج قرار دیا